السلام علی آل علی علیکم خواتین آپ کے پسندیدہ پروگرام اسٹار جائم کی اس, اس میشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے بات یہ ہے کہ قریب چودہ قریب سو برس کی ایک عجیب و غریب سی تاریخ ہے جس پر اگر میں نگاہ ڈالوں یا ہم تمام لوگ مل کے نگاہ ڈالیں تو ایک بات بہت واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا بڑے بڑے انقلابات آئے بڑے بڑے تغر اس ارض زمین اس ارض پہ ہم نے دیکھے ناظرین اور بڑے بڑے رنگ و روپ اس آسمان اور زمین کو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا لیکن ایک بات تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس نے ہر ایک کے مطابق اپنی زندگی کو پیش کیا اور ہر ایک نے ان کی زندگی سے اپنے مطابق اور کچھ اخذ بھی کیا اور پھر اس پر چل کر کامیابی اور کامرانی بھی حاصل کی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہترین قانون ساز اور ایک بہترین ماہر معاشیات و اقتصاد بھی ہیں اگر ہم ان کو یہ دیکھیں کہ ایک بہترین جج ہیں اور بہترین کمانڈر ہیں تو اس میں کہنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یعنی معاشیات اور اقتصادیات کے ساتھ ساتھ اب ایک بہترین کمانڈر بھی ہیں ایک بہترین جج بھی ہیں ایک بہترین میں اخلاق بھی ہیں اور سب سے بڑھ کے نظرین یہ ہے کہ سوا چودہ سو برس کی اس تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہمیں نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے برابر تو دور کی بات ہے ناظرین ان کے کسی ایک پہلو کو جو ہے وہ اجاگر کر کے زندگی میں یا اس دنیا کے اندر کچھ کر سکی ہو آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ایک بات اپنی حیات مبارکہ میں یہ فرما دی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک سنت بات یہ ہے ناظرین کہ سنت کی اہمیت کتنی ہے اس سنت سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ایک ایک ادا ان کا چلنے کا انداز ان کا پھرنے کا انداز ان کا بات کرنے کا انداز ان کا کھانے کا انداز ان کا مسکرانے کا انداز ان کا لوگوں سے ملنے کا انداز ان سے جو معاملات کیا کرتے تھے اس کا انداز غرض کے ان کی ایک ایک سنت آج کس انداز سے ہماری دنیا میں رائج ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان اس سے کیا کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کلام کرنے کی اور ساتھ ساتھ ان کے زہری پردے کے بعد جس انداز سے ہمارے یہاں بدعتوں کا سلسلہ عام ہوا اب اس میں ناظرین بدعتیں کون سی صحیح ہیں کون سی غلط ہیں کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کن چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے ان شاء اللہ اس پہ بھی کلام کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرم ہے فقی السر شیخ الحدیذ آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد الزیز محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز صناخانوجوان صنا محترم جناب فرحان قادری صاحب انشاءاللہ اللہ ان سے بھی ہم نعتوں کی فرمائش کریں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے فرحان ابتدا کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کی آپ سے ہمدے والی تعالیٰ کے چند اشارت. <سلام> ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ رشید فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی سہیل رضام جدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے جناب فرحان قادری صاحب کاغذ کرتے ہیں قرآن اور سنت یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دیکھو اس کو تھام کے رکھنا اور تھام کے رکھو گے تو فلاح پاؤ گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا دیکھنا یہ ناظرین کہ قرآن پہ تو ہم نے گفتگو بہرحال پچھلے میں کی آج سنت پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نے واقعی سنت کو تھام کے رکھا ہے یا اپنے ہاتھوں سے مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے اگر چھوڑا تو کیوں چھوڑا اور تھاما تو کس انداز سے تھاما اس پہ کلام کا آغاز کرتے ہیں مفتی بات کا آغاز کریں گے اس سے پہلے یہ فرمائیے سنت کہتے ہیں کسے ہیں بنیادی طور پر عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والبیت وزرعاتہ اجمائین ولعاقبت للمتقین سنت کا لغوی معنی تو طریقہ ہے راستہ ہے آدیس میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن اگر استلاحی معنی لیں جو ہمارے معدیس نے بیان فرمایا رمائے گئے سنت القو نبی و فیل ہی و اعلیٰ تقریر کہ سنت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر <تصفح> آپ کے فعل پر اور آپ کی تقریر پر کیا جاتا ہے تقریر مراد وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے گئے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی <تصفح> تو وہ بھی آپ کی سنت میں داخلے ہے سنت تقریر کہتا ہے تو یہ تین قسم کے افالے جنہیں سنت کہا گیا ہے آپ کا قول آپ کا فعل اور آپ کی تقریر <تصفح> قول سے مراد کیا ہم آزیث لیں گے <تصفح> یا قول سے مراد ہم قرآن بھی لیں گے کیونکہ قرآن بھی تو سرکار ہی مطلب فرما رہے ہیں <تصفح> قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ صلط والے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے لیکن چونکہ یہ ایک الگ ہی اس کی حیثیت ہے کلام الہی ہے تو اس لیے اس کو الگ حیثیت سے جانا جاتا ہے باقی جہاں پر قول سے کے اندر حدیث داخل ہے اب ہر حدیث جو ہے وہ قول سنت نہیں ہے اچھا ہاں ہر سنت جو حدیث ہے مگر ہر حدیث جو سنت نہیں ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ میرا تشریف لے گئے تو یہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں سنت, ہے سنت نہیں دے ہے ٹھیک ہے صحیح, دے صحیح دے یعنی اس میں فرق رہے گا دے دے صاحب کیا فرمائیں گے کہ سنت اور حدیث کا جو فرق مفتی صاحب نے بیان کیا ہے اس کو کیسے مزید آپ دیکھتے ہیں کہفتی اللہ اللہ صاحب نے تقریبا مفصل طریقے سے کی وضاحت فرما دی ہے جس طرح کے فرمایا کی سنت جو تقریر ہی اب سنت اور حدیث میں ہم فرق کیسے کریں اسے سے بھی انہوں نے مفسل طور پر بیان فرمایا کہ ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے لیکن ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہے جس طرح نبی کردیم اب ہم ڈفرینس کرنا چاہیں اس کا اس میں کیا ڈفرنس ہے کیا فرق ہے اس کو ہم اس طریقے سے لیں گے کہ نبی کریم علیہ کی کا اوپننگ پر بیٹھ کر طواف کرنا تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے تو اب اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ سنت ہر سنت قابل عمل ہے لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے مفتی صاحب سنت کی کتنی قسمیں ہیں اگر اقسام کی ہم بات کرنا شروع کریں تو کتنے اقسام ہیں دیکھیں اصطلاحی اعتبار سے سنت کی دو سنت کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ شمس العیمہ سرخسی بہت بڑے امام ہیں ہمارے اور سولی ہیں بہت بڑے اس طرح صاحب فت القدیر اور فت القدیر میں بحر میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو بڑی بڑی اقسام بیان فرمائے کہ سنن زواید اور سنن رواطب اب سنن رواطب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنن رواطب وہ سنت ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کو چھوڑنا گمراہی ہے اچھا اور اس کی مثال یہ دی ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں خاص طور پر جن پر عمل کرنے کے لیے کہا جیسے کہ آپ کے اخلاقیات ہیں دین کی باتیں ہیں سچ بولنا جھوٹ سے گریز کرنا حسد غیبت وغیرہ سے پرہیز کرنا حق کلمہ حق کہنا ظالم حاکم کے سامنے تو حق گوئی کرنا یہ سننے خدا میں سے ہے جنہیں سننے رواتب کہتے ہیں رواطب اور کیا. انہیں چھوڑنا گمراہی م. ہے یہاں تک کہ اذان دینا یہ بھی سنت میں والد میں سے نہیں ہے ہاں. لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر کسی شہر سے اذان کی آواز نہیں آتی تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کروں بات جاری م. رکھیں گے مفتی صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ سنت کے بڑے ہی لطیف پٹلو ایک بڑے ہی لطیف موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے خواتین اسٹار ٹائم کی اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنبال حاضر خدمت ہے آپ کی کالس کے انشاءاللہ اللہ ہم منتظر رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ افطار نہ کر لیں اور ہم افطار نہ کر لیں لیکن اس سے قبل شامل کرتے ہیں فرحان کو اور ان سے کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سا کلام اس موقع کی مناسبت سے یہ فرحان متی نم کانا متی جانا مگر پلوی مضے سنہا جتے مگر پلوی مضے تم سفیل نما پھر ماں تم تو نا پھر سیماں ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد جن کے بارے میں کالر نے مسر خان نے جملہ بھی ادا کیا کہ ایک ایک سنت ایسی کہ اپنی جانوں کو ہم قربان کر دیں آج ان سنتوں پر بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا کچھ حاصل ہوا اور کیا کچھ باوجود بھی اب باوجود بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جناب سر جناب سر سلیم سہیمت کر رہا ہوں مرسی سے کہاں سے بات کر رہے ہیں معافر صاحب میرسی سے سر مرسی سے بات کر رہے ہیں فرمائیے سر مجھے روزے کی حالت میں کیب منہ بھر کر آ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں مرسی سے کال کی مفتی صاحب ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں آپ فرما رہے تھے سلن ہدا کے حوالے سے کہ آج معاشرے کے اندر جو کمی پیدا ہو گئی ہے اس کا اسباب کیا ہے اپنی میں اپنی بات کی کنٹینیوٹی میں ارض کروں گا کہ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جی جو چیزیں ہمارے ساتھ متعلق ہیں مثال, مثال کے طور پر کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ تمام چیزیں یہ صرف ہماری ذات تک جو ہے وہ محدود ہیں ہم ان پر تو عمل پیرا ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کردیم علیہ سلاط وسلام نے اپنی ذات پر سے معاشرے کو کتنا فیص پہنچایا کیا روشنیاں پہنچائیں اکالی صلاحت السلام کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل کیا تھا اکالیس اسلام تجارت بے وشرح کس طرح فرمایا کرتے تھے اکالی السلام چھوٹوں سے بڑوں سے کس طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو ہم نے یکسر نظر انداز کیا یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ تک تو ہم بڑے سینسٹو رہتے ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں ہم بالکل تمام معاملہ چھوڑ دیں مفیہ وغیرہ صاحب یہ فرمائیے کہ سنن عدا کی بات ہوئی اور سننے زوائد جو ہیں اس میں وہی کھانے پینے کے معاملات اپنی ذات کی حد تک کے معاملات دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ صاحب یا تو سنن زوائد پہ عمل کر رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ سنون عہدہ پہ عمل کر رہا ہے اور کچھ ایسے طبقے ہیں جو دونوں کو مطلب جو ہے لے کے چلنا چاہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ نے جو بات کہی ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اور اس کی چاہیں تو کوئی مثالیں بھی اگر ہم لینا چاہیں تو مثالیں بھیجتے ہیں تو دیکھیں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ چینلز پہ بھی پروگرام کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ چند ایک سنتوں کو لے کر اس کو باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتیں ہیں جو ان کی زندگی کو تبدیل کر دینے والی ہیں ان کو عمل میں نہیں لے کے آتے صرف سوشل ویلفیئر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جتنے معاشرے سے متعلق ہے اچھا اس کے مقابلے میں بعض دیگر لوگوں کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی سے سنن خدا کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں اتنی سننے ضوابط پر عمل کرنے کے سلسلے میں اتنی سختی کرتے ہیں اتنی سختی کرتے ہیں کہ جناب آدمی متنفر ہو جائے جبکہ سنن نے ہدا کو بالکل لیا چھوڑا ہوا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مرج کیا جائے اور ان دونوں چیزوں کو جب مرض کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد پھر وہ حاصل ہوں گے وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ لوگ صرف ہمیں سنت پہ عمل کرتا ہوا دیکھیں گے اور اس مسلمان اچھا ایک بات پر آپ آب دونوں آباد آب میں سے کسی نے فرمائی تھی کہ سننے زوائد کو اگر ہم نے چھوڑا یعنی کھانے پینے کی سنتیں ہیں یا سونے جاگنے کی سنتیں ہیں تو اس میں ہم گناہگار نہیں ہیں البتہ یہ ہے کہ جو فضائل ہمیں ملنے چاہیے وہ فضائل ہمیں نہیں ملے جی لیکن سننے ہدا جو ہے اس کو چھوڑنے سے ہم گناہگار ہو رہے ہیں تو ترک کرنے سے گناہگار ہو رہے جی ہیں منرف ہونے سے گناہگار ہو رہے ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کو اور سب کو رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نغم مختار رولپنڈی سے بات کر رہی ہوں فرمائیے مجھے برانڈی سے کی فرمائش کرنی ہے کون سی کی فرمائش کرنا چاہتی ہیں ان کا ٹائگر کا نام ہے میرے دل میں تھے ان شاء اللہ کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جناب تو سنن نے کو ترک کیا یا اس کے خلاف کوئی عمل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہگار ہوئے وہ گمراہی بھی ہے گمراہی بھی ہے جی جی اچھا اب مسر خان کا جیسے کوششن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن رہے تھے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا مطلب تربیت کیا کرتے تھے یا ان کے کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا کرتے تھے تو یہ بھی سننے کے زمرے میں آئے بلا شبہ کے زمرے میں آئے گا اور یہ اولاد کی تربیت کرنے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت اور ہمارے معاشرے میں عموماً نے یہ دیکھا کہ جو سارے دنیا کو دین کی جانب بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی جانب بلا رہے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرے کی مثال دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہاں ایسے بہت ساری مثال آپ کو مل کا نام لینا مناسب نہیں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ازواس سے جو تعلقات ہیں تو آپ علیہ صلاۃ السلام کی زندگی اتنی آئیڈیل ہے اتنی پیاری ہے اتنی متوازن اور مت... متوسط ہے کہ آپ علیہ صلاۃ السلام نے اپنے اوقات کار کو تقسیم کیا ہوا تھا آپ افراد و تفریح سے بالکل پاک تھے آپ علیہ صلاۃ السلام نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ایک حصہ عم... عوام کے لیے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ اپنے اللہ کے لیے جو اپنے نفس کے لیے بھی آپ کا وہی حصہ تھا تو آپ ان تعمیروں کو کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باوجود ہی کہ ساری دنیا کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے हुँ. مگر آپ سب کے حقوق ادا کرتے رہے اس کے مقابلے ہمارے یہاں پر لوگ حد سے نکل جاتے ہیں हुँ. گزر جاتے ہیں سرکاریں جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کے باوجود خریف کریما میں آتا ہے خیر خیر حکم خیال حکم الخیر حکم لیہ کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی ہوئے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے <تصفيق> اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے کیا ہے ماشاء اللہ ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کی بات افطار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جبید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فخر الصر شیخ العدیز محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رزام جدید صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز صناخا محترم جناب فرحان قادری صاحب شامل کرتے ہیں جناب اس سیوان میں ایک اور کالر کو افطار کے ان پیارے خوبصورت اور روحانی لمحات میں دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی ساتھ نہیں کریکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں پشاور سے بول رہی ہوں فرمائیا مفتی صاحب سے سوال ہے میرا کہ روزہ کن عوامل زکام لگا ہوتا ہے بعض گلے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی فرحان آپ کی جانے باتیں ناتول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ہوں گا، مدین جاتے میں پیا ہوگا مدین ساتھ جاتے ساتھ بھی جاتے ہمشاء اللہ اس طرح پہلے سی سوالات جو ہے وہ نمٹاتے ہیں اس کے بعد مزید گفتگو کا میں ایک کوشچن کیا تھا کہ اگر جو ہے منہ بر ہو جائے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو منہ برقی خود ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے مزید کیا دوسرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ روزہ کن چیزوں میں ٹوٹتا ہے تو بہت ڈیٹیلڈ ہے مگر یہ کہ نظر زطام وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ منہ میں جو انسان کے تھوک جمع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تھو تھو تھوک کرتے رہتے ہیں حالانکہ نہیں کرنا چاہیے اس سے کمزوری ہے بلکہ وہ تھوک اگر پی جائیں تو اس سے کوئی روزے فرق نہیں پڑتا بات جاری رکھتے ہیں اسی ساتھ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر کے بعد اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمہ سے ناظرین ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کے جدید دور میں کہ جو سیٹلائٹ چینلز کا دور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلش کی صورت اختیار کر گئی ہے آج کے اس دور میں ایک مسلمان پر کیوں یہ لازم ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرے اس پر کلام کرتے ہیں اور میں منتظر رہوں گا آپ کی کالز کا بھی کہ آپ شامل ہو کے سیوان میں پوچھیں کہ آپ آج سنتوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے بحثیت مسلمان ہم اس بات میں اپنے آپ کو پابند کریں یا امت مسلمہ کو پابند کریں کہ صاحب اسے جو ہے اس سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یعنی ہر صورت کرنا چاہیے دیکھیں ایس ڈی دی مسلم سے پہلے ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ, ان تو تو کہ محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ میرا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں ٹھیک جی؟ یہ آپ کی اتباع کریں تو اللہ قبار کا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی مقصد فرما لے گا جی یہاں پر ذرا سا یہ غور طلب بات ہے کہ کہیں پر حکم فرمایا کہ اطی اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی جی کرو. لیکن بات وہاں تک محدود تھی کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی یہاں پر بات ہوئی اتباع کی اور اتباع کے بعد خوشخبری بھی بتا دی کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی مقصد بھی فرمائے گا اللہ سبار کا تعالیٰ تمہیں اپنی قربت اطا فرما اپنی محبت جی اتعار جی اتعار جی کرے گا جی اگر تمہارے اب یہاں پر اطحت اور استباع میں کیا فرق ہے اطاحت کہتے ہیں حکم ماننا اور جس چیز سے روکا جا اس سے جا لیکن اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ رسول کی اتباع تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جن خطوط پر گزاری تو ہمیں قدم پا قدم ان کے پیچھے چلنا ہے اللہب العالمین فرماتا ہے گناہوں کی مقصد فرماؤں گا اور بحیثیت مسلمان ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت و خلفائی کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفائے شا طریقہ بھی تم پر لازم ہے <تصفيق> اب رہی یہ بات کہ ہم اسے اپنے آپ پر کس طرح محمول کریں اور دوسروں کو کس طریقے سے ہیں ہیں ہیں اس اس بات بات کرتے کرتے وہاں آتے ہیں اور یہ کیوں لازم ہے یہ جواز جو ہے بہت ضروری ہے لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا مفتی صاحب تھوڑا سا آپ کو بھی انوالو کرنا کہ یہ جو پہلے مفتی صاحب نے بیان کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مزید کوئی اور رخ بھی ہمارے سامنے آتا ہے یا قرآن جو مطلب بتا رہے حدیث جو بتا رہی ہے کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بھی اپنے اوپر لازم کرنے لیں کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے دیکھیں اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرامین بادنے <سلام> میں پڑھے مفتی صاحب نے قرآن کی عائد بھی پڑھی نبی کریم بخاری شریف اور مسلم سے ذکر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں من اطان فقط اطاعلہ اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نا کی اس نے اللہ کے نا کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمتہ اللہ بیان کی ہے سرکار فرماتے کلو امتی میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو انکار کرے من <laughs> یابی رسول اللہ وسلم سرکار کون انکار کرے گا فرمائے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا Allah. وہ انکار کرنے والا ہے پھر اس کے علاوہ بھی یعنی سنت کے اور بھی بہت ساری یعنی حادث کریمہ میں آئی ہیں میں ان کو چھوڑ کر ظاہری پہلو کی طرف کراؤں کہ یعنی کیو عمل کرنا ضروری ہے سنتوں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی حکمت سے لبریز ہیں کہ جن کو ہم کوئی سائنٹیفک حالت اور کیا ہم اپنے تمام تر وسائل عقل کو استعمال کر لیں اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے اثرات کتنے دور رس ہوتا ہے سرکارِ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے لوگوں نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو صفوں کو آگے پرچا نہ کرو ٹھیک ہے کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دے تو آپ اندازہ کیجئے سفے نماز کی ہیں اگر اس کو سیدھا نہ کریں گے تو اثرات کہاں پڑ رہے ہیں دل بڑھ رہے ہیں دلوں کے نفرت پیدا ہو جائیں گے ایک روایت میں سرکار دعارم سے توجہ کیا ہے بنیادی طور پہ دیکھیے یہ تو یہ تو فرما دیا اب صفوں کا ٹیڑا ہونا دل کے ٹیڑے ہونے سے یعنی اس کی توجہ کیا بنتی ہے دیکھیے ظاہری طور پر تو ہم نسبت نکالنا چاہیں تو صف جو اتحاد پر دلارت ہے اتحاد پہ دلاوت کرتی ہے اور یغبت پہ دلاوت کرتی ہے ٹھیک ہے بات جاری سام... رکھیں گے صاحب رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوفے کے بعد چاہیں گے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اخبار حاضر خدمت ہے بات ہو ناظرین کہ آج کا مسلمان آج کے مسلمان پر سنتوں پر عمل کرنا کیوں کر لازم ہے اور اس کی کچھ توجیحات مفتی صاحب بیان کر رہے تھے وہیں سے بات کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے جی مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے اتنے دقیق اس میں اثرار ہیں کہ فوری طور پہ عقل سمجھے نہیں جا سکتے بعض اوقات تو البتہ بعض ایسے اثرات ہیں جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ آستے آستے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے اچھا جیسے ایک مثال میرے سامنے آتی ہے وہ آپ آبیسلی بتاؤ آپ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ جب صاحب کرام رضان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ جنگ ہار رہے تھے اور ہارنے کی وجہ مطلب جو ہے معلوم کی تو پتا چلا کہ مسواک نہیں جی آپ دیکھیں انسان کا فہم اور انسان کی عقل جو اس بات کو کیسے تسلیم کرے کہ جنگ کے ہارنے کا تعلق مسواس سے کیسے ہو اس میں کلام کرواتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب فیمر ہلو ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام میں مسز آصف بات کر رہی ہوں کراچی سے میں آپ سب کو رمضان کی مبارکباد دیتی ہوں اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ Ach. ہم روزے کو پورا اپنا کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے ہم اپنا روزے میں انجیکشن لگواتے ہیں Ach. ایک سوال یہ Ach. دوسرا یہ کہ میں اپنے والدین محمد اقبال اور مسز محمد اقبال کے لیے جب آخری میں آپ دعا کریں گے تو Ach. ان کو ضرور یاد رکھیے گا Ach. کیونکہ میرے فادر ہارٹ پیشنٹ ہے اور میری اما میری امی کو شوگر ہے Ach. اور تیسری بات یہ کہ میں گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا دعا سننا چاہتی ہوں کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو شفا ہے کام نصیب کرے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی منصوبہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ آپ دیکھیں بظاہر یہ مشواس کا مطلب بھول جانا اور جنگ جانا لیکن کی, کیسے دیکھیں گے آپ عقل جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے عقل دیکھیں یہ سنتوں کے اثرار ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمارا کام ہے ان پہ عمل کرنا بعض اللہ نے ظاہر فرما دیا مطلب ایک حدیث شریف میں آتا کہ جو امام سے پہلے رکو سجود کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا منہ گدے جیسا کر دے گا تو حالانکہ کیا تعلق اس بات کا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اثر کے بعد سوئے اس کی عقل چلی جائے تو ہمیں الزام نہ دے اب اثر کے بعد سونے سے آدمی پاگل ہو سکتا ہے یہ اس قسم کی باتیں جو احادیث کریمہ میں آئی ہیں تو اس سے سنت کی اہمیت اور اس کا نزوم ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقلوں کو ہماری عقل پہ عقل کو ہماری عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا ہر چیز کی ہر سنت کی کنا اس کی حقیقت میں نہیں پہنچا جا سکتا ہمارا کام ہے اتباہ کرنا اتباہ کیا جائے ان اللہ دین و دنیا کی بھرائیں حاصل ہوتی رہیں اچھا لازم ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سنتوں پر آج جو ہے وہ جدید تحقیق میں مطلب بتاتی ہے کہ صاحب اس پہ جو ہے وہ کاربل ہوا جائے اس پہ عمل کیا جائے کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک پازیٹو اثرات جو ہے کسی نہ کسی سنت کے کوئی نہ کوئی لوجک جو ہے وہ موجود ہے کیسے دیکھنے بات بحیثیت مسلمان یہ بات طے ہے کہ ہم پر سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے بحیثیت مسلمان ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ آداتی سنت کو اپنائیں تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا مسلمان بنا سکتے ہیں اپنے آپ کا فائدہ ہے اگر ہم ان سنتوں کو جو سنن ہے رواقب کے لاتی ان کو اپنائیں دوسرے لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں سچ بولنا جھوٹ سے بچنا امانت داری بوجھ حسد کینی کو دور کرنا تو اس سے ہم معاشرے میں موجودہ انتشار کو فطنا فساد کو دور کر کے امن سکون پیدا کا بالکل حساب سے دیکھا جائے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں ایسی ہیں کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے آکا علی ساتھ نے ہمیں لیکن آج سائنس انہیں پروف کرتی ہے مثال کے طور پر آکاری حصہ تو ثابت ہے کہ لکڑی کی کنگی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہے اس سے کنگی فرمایا کرتے تو آج سائنس پروف کرتی ہے کہ جو پلاسٹک کی کنگی ہے اس سے ریس پیدا ہوتی ہے جو سر کے لیے اور سر کے بالوں کے لیے نقصان دہ ہے تو لکڑی کی کنگی سے کنگی کرنا یہ زیادہ صحیح ہے اور صحت کے لیے مفید ہے بڑا جاری رکھیں گے مفتی صاحب رہیں گے نازیم آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد تین وزرات استعار ٹائم کیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے ناظین بات یہ ہے کہ سنت ہی کو تو پورا کرنے جا رہے ہیں سنت پر جو گفتگو ہو رہی ہے در اصل یہ جو افتار کے قریب قریب جس طرح سے ہم جا رہے ہیں یہ جو روزوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہ جو نمازوں کا عبادتوں کا زو زخبے کا ایک سلسلہ چل ہے دراصل یہ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہی کی سنت ہے جس کو ہم تمام لوگ الحمدللہ آج نہ صرف اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر اصل میں اس راستے کو تلاش کر رہے ہیں جس راستے کی تلاش ہر مسلمان کو ہونی چاہیے بات کو ناظرین وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ آج سائنٹیفکلی کیا کیا چیزیں پرو ہو چکی کن کن سنتوں پہ بات ہو چکی ہے اور ایک غیر مسلم جو ہے کن کن چیزوں کو تسلیم کر چکا ہے مفتی صاحب آپ کیا فرما دیتے انگی کرنے کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ دیکھیں مسوک کرنے کی سنت ہے آکار اسلام نے کب فرمایا لیکن آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے مقابلے میں مسواک جو ہے وہ دانتوں کے لیے زیادہ مفید میدے کے لیے بڑا جو ہے وہ میدے کے لیے مفید ہے نظام ہزم کی درستگی کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں بیٹھ کر پانی پینا آکار اسلام نے کب فرمایا لیکن آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیتے تو عموماً گھٹنوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں مختلف بیماریوں کے علاوہ اس میجر بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں بلکہ, بلکہ نمک کا کھانے سے پہلے کھانا اور کھانے کے بعد کھانا وہ اس کے آدمی کے بڑا بہتر ہے وہ خیزہ بات جاری رکھیں گے آپ کی جانب باتیں فرحان لاس رسول محفوظ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے چند صلی اللہ علیہ اللہ <laughs> <laughs> حیابی بلا رہے جاتے ہیں یہ ارم نتا کی گلی دیکھیے ناپو گوچا میں مدینے کی گلی دیکھیے نہ گوچا میں مدینے 的家<負> <負責。S 1> comes of heaven.